لیکن اس طرح کے خواب کے ذریعے بطور خاص تنظیم کی جاتی ہے تو آپ کو میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے رمضان کے روزوں میں اگر کمی ہوتی تھی تو اس کو پورا کیجئے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسے ادا کیجئے دیگر جو فرائض اور واجبات ہیں ان پر آپ نظر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کوئی بھی فرض اور واجب باقی نہ رہے اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جن میں شرکت نیکیوں پر ابھارنے اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتی ہے آپ نے کشمیر سے کال کی تو الحمد کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جمارات کو ہوا کرتا ہے آپ اس اجتوا میں شرکت کی نیت کیجیے اور ساتھ ہی آپ کو میں مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ کو خواب کے ذریعے جس طرح سے تنبیح کی گئی کہ آخرت کی تیاری کیجیے اب کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری کس طرح سے کی جائے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں لیکن نیک بننے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہم لوگ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جن کے ساتھ ہمارا وقت گزارنا ہوتا ہے وہ ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم کو نیک بننے میں معامن ثابت ہو گناہوں بھرا ماحول معاشرہ عام ہے تو اس کے لیے میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ کم از کم کم از کم دعوت اسلامی کے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے آشقان رسول کے ساتھ جب آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے تو آپ کا سارا وقت مسجد میں صرف ہوگا بیشتر وقت مسجد میں صرف ہوگا سوائے اس کے کہ آپ علاقۂ دورے کے لیے کسی اور حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے کیونکہ مدر قافلے کا قیام ہی مسجد میں ہوتا ہے تو جب رات دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو وہاں پر جدول کے مطابق آپ کو بیانات سننے کا موقع ملے گا علم میں حاصل کرنے کا موقع ملے گا نیکی کی دعوت نہ صرف دینے کا بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے پر ابھرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ شاء اللہ ز اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مدن قافلے میں جب آپ سفر اختیار کریں گے تو بہت جلد آپ کو بہت ساری نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا اگر آج تک آپ نے قافلے میں سفر نہیں کیا ایک مرتبہ تو قافلے میں سفر کر کے آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ جل بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا آپ اپنے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس کریں گے بے شمار ایسے نوجوان ہیں بوڑھے ہیں ہر عمر کے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے مدنی قافلے میں جب سفر اختیار کیا تو واپس آنے کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بلکہ جو بھی مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں قافلے میں سفر کی نیت فرمائیں انشاءاللہ شاء اللہ سو رسول کی صحبت کی برکت سے آپ کو نیک بننے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا جذبہ ملے گا اگلی کول کی طرح بڑھتے ہیں میں محمد سلیم محمد رضاکاری ملیر کراچی سے بات کر رہا ہوں میں مجھے خواب آیا کہ کچھ عرصے پہلے کہ میدان حشر قائم ہے اور جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس میں ایک لائن کی صورت میں جا رہے ہیں لیکن اس میں صرف اور صرف ہر امامے والے ہی لائن میں کھڑے ہیں اس میں ایک میرا دوست اللہ رکھا تاری وہ بھی اسی لائن میں کھڑا مجھے جہنم کا یعنی مجھے یہی احساس ہوا کہ مجھے جہنم کا آڈر ہو چکا ہے تو میں ایک پہاڑ پر ہو رہا ہوں اور اللہ رکھا تاری جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے اللہ رکھا کو کہا کہ بھائی مجھے بھی لائن میں ہی اپنے ساتھ لے چلو کہنے لگا میں بھی بڑی مشکل سے آیا ہوں تو میں کہاں لے کے چلوں اس کے بعد ہمارے پیرو مرشد مولانا الیاز قادری صاحب کی آواز آئی السلاتوں السلام علیکم رسول اللہ یہ آواز سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئے خواب ختم ہو گیا سلیم رضا ملیر باب المدینہ سے آپ نے کال کی دراصل آپ کا خواب جو ہے وہ ایک بشارت کی صورت سے ہے اللہ سبارک و تعالی خواب کے ذریعے مسلمان کو بشارت بھی عطا فرماتا ہے تو آپ نے جو خواب بیان کیا تو اس خواب میں آشقان رسول کے لیے گویا کے ایک بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے اس کی اطاعت کرنے والے عبادات بجا لانے والے وہ انشاءاللہ عزوجل جنت میں جائیں گے تو اس طرح کے خواب وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو دکھائے جاتے ہیں جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو آپ نے سبز امامے والوں کو دیکھا تو سبز امامہ یہ عاشقان رسول کی گویا کے علامت بن چکا ہے دعوت اسلامی کے مدن ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے جہاں دیگر سنتوں پر عمل کرنے کا اسے موقع ملتا ہے وہیں سر پر امام شریف سجانے کی بھی نعمت اسے میسر آ جاتی ہے تو اس میں ایک بشارت ہے الحمد اپنے آپ نے امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم علیہ کی بھی زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا کہ باعث خیر اور باعث برکت ہوا کرتا ہے اور آپ نے خود بیان کیا کہ آپ کو تسلی بھی محسوس ہوئی تو امیر اہل دامت دامن برکات کے دامن سے آپ وابستہ ہیں آپ نے نام کے ساتھ اتاری بیان کیا تو اب اس دامن پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ سبارک و تعالی نے جو ہمیں اپنے پیر و مرشد کا اپنے اس نیک ولی کا جو دامن عطا فرمایا اللہ سبارک و تعالی مرتے دم تک اس دامن سے وابستگی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے الحمد جو بھی اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے استقامت پاتے ہوئے امیر اہل سنت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں اس دنیا سے جاتا ہے تو ان کے جنازوں کو دیکھ کر لوگ رش کیا کرتے ہیں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں نہ صرف ایسوں کے جنازوں کو دیکھ کر بلکہ کتنے ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی قبر جب کچھ عرصے کے بعد بازوں کی کئی سال کے بعد جب کسی وجہ شرعی سے کھولی گئی اجازت شرعی سے کھولی گئی تو ان کے لاشے ترو تازہ دیکھے گئے کفن سلامت دیکھے گئے مکتبت المدینہ کا ایک رسالہ ہے قبر کھل گئی انشاءاللہ عزوجل اس رسالے میں آپ وہ واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے کہ جو امیر اہل سنت دامد برکات العالیہ کے دامن سے وابستہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کے لاشے اور ان کے کفن جو ہے وہ سلامت دیکھے گئے تو یہ سب بشارتیں ہوتی ہیں نہ صرف اس زمانے میں بلکہ گزشتہ زمانے میں بھی آپ اگر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے بزرگوں کے واقعات ملیں گے باد صاحبۂ کرام کے بھی واقعات ہیں کہ جن کی قبر کھلنے کے بعد ان کے جسم کو سلامت لوگوں نے ظاہری طور پر دیکھا تو یہ مسلمان کے ایمان کی مضبوطی اور آشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید صحبت اختیار کرنے پر ابھارنے والے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے خواب بسرت اسلام بھائیوں کو نظر آتے رہتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدن ماحول سے وابستہ رہیں ماحول سے وابستہ رہنے کی کئی صورتیں ہیں جہاں پر استعمال کا سلسلہ ہوتا ہے آپ اجتماع میں شرکت کریں مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں مدن انعامات پر عمل کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے امیر علیہ سمنت دعمت برکات العالیہ اور دیگر مبلغین کے جو بیانات اور سلسلے ہوتے ہیں انہیں دیکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ دین و دنیا میں ہمارا بیڑا پار ہوگا الحمد للہ ہم رسول ہیں اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم پر دنیا اور آخرت میں ضرور کرم فرمائے گا تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ایک اچھا خواب دیکھا آشقان رسول کا اچھا حال دیکھا تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ تو ضرور ہی مدنِ قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نفسی فرمائے ہمیں دنیا میں بھی اپنے جو نیک بندے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہنے اور مرنے کے بعد اپنے اولیاء کرام اور نیک بندوں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی محمد اعجاز اختاری بادشاہ گلزار صحیح سرگوا سے جی بھائی میں نے خواب دیکھا تھا ایک راہ کو کہ میں جاروں دوستوں کے ساتھ مکہ تو وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ جماعت کروا رہے تھے میں نے حاج ان کے پیچھے ادا کیا ہے لیکن میری ہمت نہیں پڑی ان سے مسافر کرنے کی ویسے حج کسی کے پیچھے ادا نہیں ہوتا البتہ آپ نے خواب دیکھے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہاں پر اتنی نمازیں نہ پڑھی جائیں اور یہ نہ کیا جائے تو وہ حج ادا نہیں ہوتا یوں بھی کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ساتھ کیا تو ٹھیک ہے ایک فلاں کے پیچھے حج کیا ایسا نہیں ہوتا حج کے اپنے مناسک ہیں جو وہ پورا کر لے اس کا حج ہو جاتا ہے البتہ اپنے خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا تو یہ اچھی علامت ہے اور اس میں ایک بشارت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے کو ضرور حج بیت اللہ کی سادت عطا فرمائے گا تو دعا بھی کیجیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے کوشش بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درست طریقے پر گناہوں سے بچتے ہوئے اور سنت کے مطابق حج کرنے کی سعادت نصر فرمائے امام اعظم کے پیچھے حج کیا تو آپ ہنفی ہوں گے کیونکہ جس علاقے سے آپ نے کال کیا یہاں پر تقریبا لوگ ہنفی ہی ہیں تو یوں آپ نے امام اعظم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے مدین پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نصیب فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد جویز شاہد لاہور سے سر میں جب لیٹتا ہوں نا رات کو سوتا ہوں میں درد پاٹ پڑھ کے اور کلمہ فشید پڑھ کے سوتا ہوں خواب میں سانپ میری کمیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے میں داٮٔ سائڈ پہ لیتا ہوتا ہوں میری عادت ہے میں بترن سے داٮٔ سائڈ پہ لیٹتا ہوں کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ میری نیچے والی سائڈ ہوتی ہے نا داٮٔ سائڈ میری کمیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے مجھے یا مجھے ڈس لیتا ہے وہ میں کے بیٹھ جاتا ہوں یا وہ داخل ہوتا ہے میں گھبراہ کے اٹھ جاتا ہوں ایسا میرے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے اگلی کال بھی پلے کر دیجئے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے اور اسے اگلے بھی پلے کر دیجیے منڈے باؤدین سے فیاض احمد قادری میری بیوی کو خواب آیا ہے کہ سین بہت زیادہ ہے اس میں سانپ سانپ ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں مہربانی اس کی تبیر بتا دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عبد القادر اتاری پنڈی گھیٹ سے بول رہا ہوں حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سانپ ہے جو مجھے دفنا چاہتا ہے لیکن میں نے کسی چیز سے اس کو مار دیا ہے یہ خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر بتا دیجیے محمد منشا اتاری منڈی بہ الدین گوجرا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ رات کو اللہ تعالی کی رحمت جو ہے نا وہ بچھاور ہو رہی ہے اور میں اس میں آگے جا کے وہ رحمت کی طرف بڑا ہونا جب تو مجھے وہ نہ ادھر جانے نہیں دیا گیا اور مجھے ایسے جو بالوں سے نہ فینچ کے نیچے گرایا گیا تو اس کے بعد میری انگ کھل گئی ہے جاوید بھائی فیاض بھائی اور عبد القادر بھائی انہوں نے سانپ دیکھنے اور اس کے کاٹنے ایک نے اپنے قمیض میں داخل ہو جانے کے خواب کو جو ہے وہ بیان کیا تو سانپ کا ڈسنا کاٹنا دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے ان تینوں سے میری عرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں اور تعویزات اطاریہ سے حفاظت کا تعویذ بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ وہ کچھ وضاحت بھی آپ کو بتائیں گے وہ وضاحت بھی کریں گھر میں تعویز لٹکانے کا بھی دیا جاتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے وہ بھی حاصل کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دشمن سے ظاہری ہو یا باطنی نہیں آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے البتہ منشا بھائی منڈی بہودین سے جو آپ نے کال کی اور آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ مال صالحہ میں مزید کوشش کیجئے نیکیوں میں کمی کی طرف اشارہ ہے آپ مزید کوشش کیجئے ان شاء اللہ ز اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ کو میسر ہوگی ضرور ملے گی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا لیکن آپ نے رحمت نچھاور ہونے سے اپنے آپ کو دور ہوتے ہوئے پایا تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اعمال کے اندر کہیں کمی ہے آپ غور کر لیجئے اگر فرائض واجبات میں کمی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فوری طور پر پورا کرنا ضروری ہے اگر نمازوں کی قضا کرنے کا سلسلہ ہے یا روزوں کے قضا کرنے کا سلسلہ ہے زکوۃ ادا نہیں کی یا کوئی اور فرجہ واجب واجبا پر لازم ہے اس کو فوراً پورا کیجیے نہ صرف فرائض اور واجبات کو بلکہ مستحبات اور سنن کو بھی اختیار کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیجیے اور بالخصوص وہ اعمال ویسے تو ہر نیک عمل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے لیکن بعض عمال وہ ہیں کہ بطور خاص ان کا بیان کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رشمی کرنا اس طرح اور بھی اعمال ہیں کہ جن کا بالخصوص جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جلد متوجہ ہوتی ہے تو رحمت رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے بلکہ وہ رحمان ہے وہ کریم ہے اس کی رحمت کی دعا بھی کریں اور اعمال صالحہ میں مزید کوشش کریں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ضرور حصہ ملے گا اگرچہ یہ خواب کا معاملہ تھا لیکن ابھی آپ کے پاس وقت ہے جب تک بندے کی سانس کا سلسلہ باقی ہے وہ جو چاہے نیک عمل کر سکتا ہے جب بندے کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب وہ حسرت ہی کرتا رہ جائے گا ایک کاش کہ مجھے جو وقت ملا تھا میں اس نے فلا نیک عمل کرتا فلا نیک عمل کرتا اور کل برز قیامت مجھے رحمت میں سے مزید حصہ ملتا اللہ تبارک تعالی آپ کو ہم سب کو نیک بننے کی اور آمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنے کی توفی کتا فرمائے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں اظہار علی سوات سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ یا سواد میں پائن وہ ٹھیک ہے تو ایک آدمی آتا ہے پائن اس پر پائن جیسے وہ, وہ گر جاتا ہے تو میں اس کو ہسپتال لے جاتا ہوں اور ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں راستے پر جاتا ہوں تو روپیہ پیسہ پڑا ہوتا ہے تو میں اسے اٹھا دیتا ہوں بس یہی خواب ہے سواد کے خان صاحب محسوس ہوتے ہیں نام کے ساتھ بھی خان لگا ہوا تھا سواد والوں کو اگر خام میں فائرنگ نظر آئے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں اصل میں پچھلے دنوں وہاں کے حالات جو ہے وہ کافی کشیدہ رہے اور فائرنگ کا اور اس طرح کا سلسلہ رہا تو یہ ایک خواب کی قسم ہے کہ بندہ جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے جس معاملے سے اس کو سامنا ہوتا ہے تو وہ باغ اخوت خواب میں نظر آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں تو خبروں میں سنے ہوں گے خبریں دیکھی ہوں ممکن ہے تو وہی آپ کو جو ہے وہ خواب کے اندر نظر آ گیا تو اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت کی اور خیر کی امن و سلامتی کی دعا کریں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرمائے سکون نصیب فرمائے عفیت نصیب فرمائے تو خان صاحب آپ اللہ تبارک مطالعہ کے بارگاہ میں دعا کریں ان شاء خیر ہی خیر ہوگی اگلی کی طرح بڑھتے ہیں علی الحبید صلو اللہ تعالیٰ علی محمد. پہلے خواب دیکھا ہے کہ میں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی کچھ پانچ سال ہو گئے ہیں تو خواب میں میں دیکھتا ہوں سیلری میرے پاس ہوتی ہے تو وہ مجھے میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں مجھے تنخواہ دو اپنی ساری تو میں ساری تنخواہ ان کو دے دیتا ہوں تو وہ کافی دیر اپنے پاس رکھتے ہیں اور میں پریشان ہوتا ہوں کہ ساری ابو نے لے لیے تو میں کیسے گزارا کروں گا پورا مہینہ کیسے گزاروں گا تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے دو ہزار روپیہ نکال لی اور باقی پیسے مجھے واپس دے دیے تو یہ میری ایک پریشانی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں دو ہزار روپیہ کسی کو دے دوں کیا کروں مجھے اس کی تعبیر چاہیے السلام علیکم میرا نام محمد زبیر اتاری ہے میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں میرے بچوں کی امی کو خواب آئی ہے کہ میرے میری والدہ کو فوت ہوئے تقریباً چار ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کو خواب میں میری والدہ نے ان سے کہا ہے کہ مجھے انڈے دو انڈے ڈبل او کے اوپر کے دو مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی ہیں جو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی وجہ ہے اور اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جزاک اللہ خیر دونوں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ایک ہی تھی تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ شامل کر لیا البتہ سردار بھائی جو آپ نے کشمیر سے کال کی تو اب ایسا ہوتا ہے اگرچہ آپ والی صاحب کا انتقال ہو گیا آپ کے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کا خیال رکھتے ہوں سوچتے ہوں والی صاحب کو تنخواہ دوں نہ دوں کیا کروں یہ ایک موضوع ہے بارل جو آپ نے خواب بیان کیا تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے والی صاحب کو اسال اس ثواب کریں پیسوں کا جو آپ نے بیان کیا تو مردے کو ظاہر ہے کہ پیسوں کی تو حاجت نہیں ہے اسی طرح سے جو دوسرا خواب بیان کیا زبیر بھائی نے کہ انہوں نے ڈبل روٹی اور انڈے کا تقاضا کیا تو اسال ثواب کریں کھانے کا اسالے ثواب بھی ہو سکتا ہے کھانا پکا کر جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں رشتہ داروں کو کھلا دیں کسی کو بھی کھلا دیں اور فاتحہ خانی کا اہتمام کریں اسالے ثواب کریں اپنے ماں باپ کو اسالے ثواب کرنا چاہیے ان کے حقوق میں سے ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے وشال ہو جائے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی قبر پر حاضری دیتی رہے اور ان کے لیے ای ثواب بکثرت کرتی رہے انشاءاللہ شاء اللہ ثواب کریں گے ان کو راحت ملے گی انہیں قبر کے اندر دنیاوی اشیاء کی کوئی حاجت نہیں ہوتی نہ یہ ان کو پہنچتی ہیں البتہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ صدقہ کریں خیرات کریں کوئی بھی نیک عمل کریں جیسے کہ مسلمان مروج ہے کہ اِسالے ثواب میں کچھ کھانا بناتے ہیں کچھ میٹھا بناتے ہیں دودھ رکھتے ہیں پانی رکھتے ہیں دیگر اشیاء رکھتے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی تقسیم کرتے ہیں ساتھ ہی کچھ آیات کی تلاوت بھی کی جاتی ہے تو یہ سب نیک آمال ان کا ثواب ایسال کیا جاتا ہے اور ثواب جو ہے وہ مردوں کو پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی زندوں کے کیے گئے ایسال ثواب کی برکت سے مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو آپ دونوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو اصال ثواب کریں انشاءاللہ شاء انہیں قبر میں راحت پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ضرور کرم ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ میرا نام تفیان اسلم ہے اور میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے تو میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر اوقات حاب میں سانپ دیکھتا ہوں جس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دو تین ہاف دیکھے ہیں کہ ایک ہاپ میں میں نے دیکھا کہ میں سانپوں کے ساتھ کھیلنا سیکھ رہا ہوں اور ان میں سے ہی بعد میں ایک سانپ مجھے کاٹ لیتا ہے لیکن مجھے ہوتا کچھ نہیں اور میں اپنی والدہ کے پاس لے کے چلا جاتا ہوں اور وہ مجھے آگے سے کہتی ہیں اچھا چلو ابھی ہوا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے میں پانی دیکھتا ہوں اکثر بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ ہے میرے سے دور بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے ہی مڑ کے واپس جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک کچھ دن پہلے میں نے ایک ہاتھ دیکھا تھا جس میں کہ میں نے دیکھا کہ میرا لیفٹ ہینڈ بازو سے کٹ جاتا ہے ہاتھ کاٹ جاتا ہے میرا اور کٹ کے پانی میں گرتا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں پہچان رہا ہوں کہ میرا, میرا ہاتھ ہے اور میں آگے ہاتھ بڑھا کے وہ ہاتھ اپنا پانی میں سے اٹھاتا ہوں اسے دھوتا ہوں اور دھو کے, باہر, دھو کے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسے میں جا کے دفنا دوں لیکن وہ میں دھو کے نکالتا اس سے پہلے میرا ہاپ گھل تو میں اس کے بارے میں کچھ وہم کا شکار تھا کہ کچھ ہوگا تو نہیں اس طرح سے وحم کا شکار نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حفاظت کی دعا کریں ظاہر اسباب بھی اختیار کریں اور جو دوسرا آپ نے خواب بیان کیا تو اس میں نمازوں میں کوتاحی کا اشارہ ہے اب آپ غور کر لیں کہ کہیں آپ نمازوں میں کوتاہی کا شکار تو نہیں جو آپ نے ہاتھ کا کٹا ہوا ہونا بیان کیا نا اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ کے نمازوں میں کوتاہی کا سلسلہ ہے تو فوراً اس کو پورا کیجیے یہ خواب میں آپ کو گویا کی ایک تنبی کی گئی ہے کہ نمازوں میں کمی ہے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ بھی کریں اگر فرض نمازیں قضا کی اور صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کو اب پڑھنا بھی پڑے گا قضا نمازوں کا پورا ایک طریقہ کار ہے اگر بہت زیادہ نمازیں کئی سالوں کی نمازیں جو ہیں وہ ذمے میں باقی ہوں اور کچھ شخص چاہتا ہے کہ اس کو میں جلد سے جلد آسانی سے ادا کروں تو کچھ جو ہے وہ سہولت بھی شریعت نے ہمیں دی ہے اب یہ سب معلومات حاصل کرنے کے لیے قضا نمازوں کا حساب لگانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ہمن کی بہت ہی پیاری تصریف ہے نماز کے احکام جس میں بہت سارے نماز کے احکام بیان کیے گئے تقریباً تمام بنیادی مسائل آپ کو وہاں پر مل جائیں گے نہایت ہی سہل اور آسان زبان کے اندر یہ کتاب ہے اور اسی میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں سے متعلق انشاءاللہ شاء اسے پڑھیں گے تو قضا نماز کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے نیت کیا ہونی چاہیے اب یہ یاد نہیں کہ کس نماز کی کتنی تعداد میں مجھ پر قضا لازم ہے یہ کیسے اندازہ ہو اس کا کیسے حساب لگایا جائے یہ سب باتیں انشاءاللہ شاء یہ کتاب آپ حاصل کریں گے بہت ہی مفید کتاب ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے نماز کے احکام اور اسی طرح سے اسلامی بہنوں کی نماز اس عنوان سے بھی امیر علیہس اللہ دامد برکات ام ال عالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اسلامی بہنوں کے نماز کے جو مسائل ہیں جو کچھ مختلف ہیں کیا کیا فرق ہے کہاں کہاں پر اسلامی بہن کو کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اس کے احکام ہیں اسلامی بہنوں کی نماز کے حوالے سے یہ دونوں کتابیں مدری چینل کے تمام ناظرین حاصل کریں اپنے گھر میں رکھیں اسے پڑھیں اگرچہ آپ پانچ وقت کے نمازی ہی صحیح لیکن انشاءاللہ عزوجل اس کتاب کو آپ اول تاخیر پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا جو آپ کے علم میں پہلے نہ تھے بہت ہی معلوماتی اور مفید یہ کتابیں ہیں انہیں پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں نماز کی تربیت ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی کرے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو قضا نمازوں کے حوالے سے انتہائی اہم اور مفید معلومات حاصل ہوں گی ہمارے جن اسلامیہ نے خواب بیان کیا بالخصوص آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کے حوالے سے غور کریں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی نام میرا خاور رفیق خان ہے اور میں کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد سے اور میں نے جن جی خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا ہوں اور تقریبا میں نے وہاں پہ نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے پوری مسجد نبوی کی خیر کی اور اس کے بعد جو میں بیدار ہوں ماشاءاللہ اللہ خابر بھائی کیا بات ہے آپ کے خواب کی مسجد نبوی شریف کہ آپ نے زیارت کی وہاں پر آپ نماز ادا کی تو مسجد نبوی کی زیارت کرنا مدینہ پاک کی زیارت کرنا یہ ایک بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک آپ کو سرکار کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے گا بہت ہی پیارا خواب ہے مدینہ کی یادوں میں تڑپا کریں دعا بھی کریں ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کی تڑپ ہو اسے چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے درود پاک ایک ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ جہاں ہماری دیگر حاجات پوری ہوتی ہیں وہیں اس کی ایک نمایاں برکت اور خصوصیت یہ ہے کہ کسرت درود پاک پڑھنے والے کو ان اللہ وجل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب ہوگی تو کوشش بھی کریں ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اللہ سبارک و آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے اللہ سبارک و آپ کو اپنے پیارے گھر مکہ شریف کابۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے با ادب حاضری نصیب فرمائے حج کی سعادت نصیب فرمائے عمرے کی سعادت نصیب فرمائے دعا کریں ظاہری اسباب اختیار کریں ان اللہ وجل ضرور کرم ہوگا میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیو چند اے اعلانات سماعت فرما لیں پھر ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جو ابھی آپ نے براہ راست دیکھا نشر مقرر کے طور پر بروز جمعہ صبح پانچ بجے دوبارہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اپنے خواب ریکارڈ کروانے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجئے بیرون ملک سے کال کرنے والے ڈبل پر کال کر کے اپنے خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح بیرون ملک سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دارالفت سنت کی جو سروس ہے وہاں سے رابطہ کرنے کے لیے ڈبل یہاں پر کال کر کے آپ کسی بھی وقت اپنی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے شرعیہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے سلسلوں کے بارے میں اپنے مشورے اور تأثرات دینے کے لیے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے میل کے ذریعے آپ خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیں تو خواب کی تعبیر ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر رابطہ کر کے آپ خواب کی تعبیر بذریعہ میل بھی معلوم کر سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم نے جو کچھ سنا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 آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب